کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں وہ اپن ہی ہے کو ناؤ بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو